فاسلطسلم عالا سعید الرسول خاطم امبیا محمد مل مصطفیٰ والا علی و اصحابی اِل صدق بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الإسقلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت إسقلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعل سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاح یا سیدی یا سیدی یا محمد رسول اللہ حمد رات و لمبیا و, و بعد قادر مطل مطل مطل مطل مطل مطل تو گاہ آپ کے کل میں حق بول رہی ہوں کثیر ضرورت یعنی بہت زیادہ ضرورت پیش ہوں فکیر نے جنابوں نے سامنے جس موجود گفتگو کرنی ہے وہ ہے تھوڑا جا میں بیان کراگا جو مہاج شریف کے فضائل اور اس بعد بنیادی طور پہ ضرور پیش کرا میں آخر روایت میں بیان کر بیان اور اور اور بنیادی جو بیان بیاں کرنا ہوا جمعہ شریف متعلقہ ضروری احکام اس موضوع اس واسطے پیش آئی کہ کئی ساتھی بھوٹے آپ سے خیاس خیال کر کرتے ایتھے بھی احتیاطی طور سے زہر پڑتے رہے ضروری تو بعد گا کہ اس جگہ ہی کوئی احتیاطی زہر نہیں میں بس صرف جمعہ تھا ہی پڑھنا فرضا تو بعد چار رکھا تھا اسمیا ہی شریف دیا سنتا کر کے پڑھنا احتیاطی زہر نہیں پڑھنا آگاہ کر سنتا احتیاطی ظہر بطور فرض دے نہیں بلکہ نہیں بلکہ سنتا مسئلہ لا بلک جی تفصیلی اٹھنے میں مسائل اور فضائل اللہ تعالی سمجھانے جناب اور پوری دل جمی اور پوری توجہ فرما <تصفح> دوستو دوستو دوستو ایک ابتداد اندر سمجھ لو کہ شریف اسلام اسلام جگ سامنے واقع علاقہ دا دا اسلام اور جی جمعہ شریف ہے <سؤال> دور شریف بلکہ رسولِ صلی اللہ تعالی وسلم سرکار مکہ شریف تو حجرت فرما مدینہ شریف جائے چاند ایک دن آخ یا کچھ عرصہ آخ لو جن اتفاقی بات ہے <سؤال> کہ پہلے ہی ہجرت فرما کے حضور پاک مکت تو مدین شریف اللہ کیا ہے پہلے ہی اتفاقی بات ہے چاند دیکھ دیئے نہون یا کچھ اضافی دیئے نہون اختلاف بھی ہو سکتا مگر ای اتفاقی بات ہے کہ جمعہ شریف زجر حکم میں نا وہ مدین شریف جندر لازل ہویا ہے اور پہلے ہی سال یعنی آغاز جنابر نے ایک گل سمجھے ہی نہیں سامنے قرآن مجید شریف تلاوت کرنا اور اس کے بعد چلانگ جو ہے ذرا بولو سبحان اللہ الله رب العالمين فرمضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الاسقلاخ من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله واذروا البيع ذلكم خير لكم من كنتم تعلمون فإذا قضيت اسقلات فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحان وإذا رأوا تجارة روله وانفضوا إليها وتركوك یہ اللہ شریف ہواجبڑی واسطے فرض ایو. کچھ آکار بیانیا ہے الجمعہ شریف الجمعہ جس وقت نماز واسطے نداد نماز واسطے بلایا بلایا سلاد نماز میں جناب سبیر میرے یعنی کہ ازان ہو جائے ازان ہو جائے کیا اللہ فرمان فس آؤں اللہ لال آپ پاس پاؤ ہوں مطلب یہ نہیں توڑ لانی چڑنا جناب لفظ کا مطلب کئی لگ لفظ استعمال ہوتے ان بالکل لفظی معنی مراد نہیں ہوتا جناب نہیں آنا پاؤ نہیں سارے کامکار چھڑ کے جمعے تیاری شروع فسعو ذکر اللہ, اللہ تعالی تو ساتھ ہے تیاری و فروخت جنابرج ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمانتا بازارو چھٹ دو ال فروخت چھوڑ دوسری ازان ہے نا یہ تو صحیح طرح دے کے دور در شروع ہوئی ضرورت دیکھی پالو صرف پہلی ہی ازان سی زہری بات خرید و فروخت نوڑ دے صاف دے دے اٹل مسالا جئی جی ازان آئیے خرید و فروخت کرنا کسے قسم دی دکان داری سراسار اٹل حرام ازانا آ گئی نے جیڑی دکان کھلی ہے جو خرید و خریدت ہو رہی ہے سب خریدنا خریدنا لے بس چھوڑ دوان آئیے زان آن تو بعد اگر کچھ کرنا ہے تو جمعے دے حوالے تیاری شیاری ہے او جمعے دے حوالے نہ کے سوال پیدا لما چوڑا پرشانی اقتبت بند رکھا کے بڑا نقصان ہو جائے گا جو حکم چنگا ہے ان کن تم تا تا محسوس ہو جی با جاری دے زیادہ نہ حکم نے چنگا سمجھنا اپنے نفے اور فائدے آنو ہاں ای فی دہ خودیت فیدہ خودیت خلاد جزون جمع پڑھ لو ہاں اللہ فرماند کوئی رکاوٹ نہیں تسا زمین لو تلاش کرو اللہ فضل تلاش کرو اتنے اللہ د فضل تو برات کیا ہے حلال کمائی روزی رب نے پہلے رب نے پہلے کیا فرمایا خریدو فروخت چھوڑ دو اگو اجازت دینی سے نماز پاڑ لو تو مور تو ساں خریدو فروغ دکانہ وغیرہ کھول سکتے ہو مگر راب نے پہلے فرمایا بے خریدو فروغ چھوڑ دیو بادوئے نہیں فرمایا کہ جدو نماز پاڑ لو تو پھر دکانہ کھول لو پھر کاروبار کرو اللہ فرما پھر راب دا فضل تلاش کرو راب نے فرمایا پھر راب دا فضل تلاش کرو یعنی دلتے تو ہاتھ رکھ کے کاروبار جی نقصان کر کے اللہ دے ذکر واسطے آئے اللہ جی کاروبار, کاروبار بلکہ سمجھ آئیے یہ نہیں ویکو نہ تو تمام پڑا نہیں آیا جے جمعہ کے موڑ تو کارو تو فضل اے جا Luna, guided... اللہ کےب کا ذکر بہت کرو اللہ کم تفلے واسطے کامیابی اے میں جناب آیت جمعہ شریف پیش کی ربر پتا ایک پتا لگیا کہ جمعے کا حکم نماز ہے رب نے فروٹ کو جہر حکم جمے کی ازان بس کاروبار چھوڑ دے بس جو دکان فضل میں جو میرے گا گا فضل یہ نہیں دوستو یہ میں آیت شریف پڑھی مشکات شریف چکا دے سامنے تلاوت کرنا توجہ ہو ذرا ذوق بولو سبحان اللہ اچھا بھی میں جناب سامنے روایات بہت زیادہ ہے ایک حدیث تلابت کرنا ایک حدیث بالکل آخر کے تلاوت کرا گا توجہ ہو سو بھی ہو رہا اے ہے مشکات بھی بھی ویسے میرے کو دوسری مسنے شا... پہ چلتے آ گئی جی نے آدی سے مبارک بیان کی جمے نانا فرستے نہیں اچھی بات نانا چاہیے فرمایا جگر خوشبو کارے سمجھ نہیں خوشبو اگر میسر یکتبون سلام آپ مصر المحچر کماسد لدی یوہ دی بدنتن سم مکل بکرتن سماشن کنال ہے روایت میں بڑی مشکلات ہی چوں اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف دندر. خرا رسول صلی اللہ علیہ یہ نہیں آئی فرشتے پہلے کرے سر. بڑے بڑے, نیک لوگ, بڑے بڑے سالے لوگ, بڑے بڑے اچھے لیا پہلے ہی دروازے خیر وقف ملائقہ مسجد جک تو بو نہ جو ہی پہلا آن قدم کام اندر؟ اندر پہلا پہلا یعنی oh کیا آن لکھا ماسا um exactly محجر مایا جا سارا جمے واسطے گا بندہ بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے قربانی کدی زندگی نصیب نسیب کہ پتہ نہیں نہ بندہ پاک بندہ یہ ہے تھوڑا جہ وقت نہ لگا تشریف لے سوا مل جائے گا اسکر بقرتن ایک گان وہ بھی کلی حرم پاک قربانی واسطے سواب مل جائے گا شاہ پھر لیلا لو لیلا انجمین لے کا واسطے نہیں دا لفظ بھی آیا انڈے کی قربانی کئی تو دماغ خوشکزے پتہ لگا قربانی مرغی دی بھی جائز ہے نہیں لیا ہونا واضح مشہور ہے مولوی صاحب فون کیا پڑو کو تقریباً کلا چھ سات سو ہے گڈی لیا چھلکے چھلکے بدا کے آئی کلا نہیں ہے جو کہا کی سارا سما بہت ایک انڈے صدقہ کر سوال مل جانا مگر اے نہ سلسلہ جاری روے گا جاری روے گا سلام تیاری سلام دی تیاری تیزی ہے تشریف لے کے آدمی رہے تو آخر سامڈے دا سلام مل جائے تو مشکل پاؤک کہ کرے جل امام جس وقت امام آ جا جائے چڑ جائے جو خطبہ شروع ہوا ہے لکھا جا رہا ہے سب خطرہ دفتر بند ہو گئے بند کر کے وہ کی کرتے میں پیش مسائل انتہائی غور اور میں شامی شریف ہے جس بن بھی آخر ان جناب سیش کرنا آسان سوکھے طریقے بالکل آسان یاد رکھو آپ نے فرمایا ویوش دارا تو لسی آتے ہا سب آشیا یو بات صحیح ہونا ہے ان شرط ستے دتے گا ہوا پڑھیا جا تے, گا. تے, تے فرض ہے فرض ہے سی ہوا جیت پتا لگتا ہے ہر تھان سے جمع جمع سہی ہو دے واسطے کنیا شرطان نے بولو سب ہے ہے جی پڑیج ہوئے تے تھوڑی جمع گفتگو کرنی ہے دھیان دن نزدیک جمے دن سی ہوا شرت ہے کہ کیا ہو شہر کہ نہیں پہلے مسئلہ جو فق شفی کتاباں سمجھ لو شہر چ نہیں پیا ہو پنڈر میاں دی نماز, دی دی نماز سمجھ رہا? اگو رہ تکفاقی طور پر جنوب جگ آخر پہ ہنفیاں نزدیک جمع شریف نہیں اتنے زہر ہی پڑھ لکھے مگر شہر آخری کنوں نے اندر بجنے ہنفیاں اختلاف بلکہ اختلاف دیر سارا اے اے فلاں الاج اے دے گلا موٹا چا جی جی نتیجہ کٹیا نا لمان دن میاں اے آ جا کے ان کا تلک ہے فلان کھے بولو ارف, ارف نالف جس علاقے نو شہر جائے، تو شہر شمال. <سلام> سمجھ آری کو ادھر لکھو میں جناب نتو بڑا ادھر پوری تمجو سمجھو شہر کے بارے سڈے بازو مان لکھا پہلے فرمایا شہر اس علاقے کئی بازار پکے ٹھکے نا ہگامی طور سے لگے ختم ہو گئے یہ جمعہ بازار ہے کپڑے کا بازار پکے ٹھکے کئی بازار بازار آن ادھر ادھر پنڈ لگے تھان ہو فریادی ہوگی ہے کہ فیصلہ باوی انساف قرآن کی صلاح ہوئی تھان ہو مظلوما کی فریاد رسی جی اج کل اگریزی دور درخانے کچہری آپ شہر آپ لگے دیہات واسطے موٹی جی دی جیڑی ویڈیو مسجد ہے نہ پورے علاقے مسجد ہے علاقے جنہیں جنہ ماں جرض ہوتی ہے بندے علاقے بندے وستے ہونا تمام فرض وہ ای بالا کڈو بیبیاں کڈو وہ تفصیل اگی آ رہی جنا جا بند ہے وہ ای علاقے کی جی ویج شمار ہو دی. دی. سارے اگر مسیت جا رہا تفصیل ہوتیجہ نتیجہ اے رابر کیا لوگ عرف کے اندر جی شہر شہر شمار انہی گل جناب آئی ہے یا نہیں آئی لہذا پنڈ کے اندر لکھو اندر, اندر جمن نہیں ہے کتنے شہر آخر یہ مسئلہ ہے تھوڑا جے زیادہ اختلافی ہی ہے میں نو تھوڑا جو کھولنا چاہنا تہاڈی توجہ ہوئے تا اور اے جڑی شرط ہے اے ذمہ واسطے شعر ہوویں کیتھو کڈی گئی ہے قران مجید دی ایت ہے جی توجہ ہے تنا ذوقل بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتاً جمع وح! جمع وح! اللہ تعالی نے جنا روکم دیتا ہے نا فس آؤ آؤ دوڑو الا دکری را اللہ چمے بل, بل آو او بازارل پہ کاروبار تجارتاں چھوڑ کے ساڈے حنفی اماماں نے فرمایا تجارتاں جڑی اودے نے تجارتاں جنوں اندر تجارت بازی ہے کتھے ہوندی او چھوٹی موٹی خرید و فروخت یاد رکھ اونوں تجارت نہیں آتھ لکھو نہ توں دکان بڑائی ہوے لین دین تے جاری رہو تے تانوں تازہ رکھیں نکی دکان پائیے خواجہ بسکٹ رکھے رکھا ہوا ہے تاجر نہیں آخر تاجر کینیا جانا ہے تاجر کی چنگا بلا ٹھیک ٹھاک کاروبار ہو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ تو یہ کاروبار جہاں کتنے شہر کے پتا لگیا رب نے جو فرمایا کاروبار چھوڑو حکم بھی ہویا جڑے کاروبار کر سکتے ہوندے ہوں ای گل سمجھ آئی ایک کوئی لہذا توجہ اگر مہاج پنڈ ہے چار ایک گھر نے کسے طرح شہر نہیں آخیا جا سکتا کسے امام دے نزدیک بھی شہر نہیں آخیا جا سکتا سونے پکی ٹکی بات ہے پکے ٹکی بات ہے جمعہ نہیں ہونا اتنے زہر ہی پڑھنی پیشی ہے سمجھ آئیے کوئی نہ پڑھنی پینے بالکل پکی چکی بات جی اگر چکے شروع کیا بھی ہوا زوہر لے تو اور جو حکم ہے نا حکم ہے اگر جو حکم ہے جماعت مگر میں کے ہو جائے زور پڑھنے زور اگر پڑھو جماعت نہ کرو جماعت مگر بعض اوقات ایسا ہوں ایک علاقہ ہے۔ بعض امامہ دے نزی کو شہر بندا ہے بعض دن نزی کو شہر نہیں بندا اگر کوئی یہ جو دی تھا ہوئے بعض امامہ دی گالبے کو تو شہر ہے بعض امامہ دی گالبے کو تو شہر نہیں بندا سونے ہو ایسی تھا دے بارے علماء نے فرمایا پڑھو تھے جمعہ توجہ پڑھو تھے جمعہ مگر ایسی تھا دے کہ جڑی بعض امام کے نزدیک شہر ہے بعض نزدیک شہر نہیں ایسی جہی تھا ہے فرمایا پڑھیجنا جمع ہے جو پڑھیجنا جمع ہے مگر بعد احتیاطی طور پہ زور پڑی جائے گی مگر ایک گل بھی خاص خاص لوگاں واسطے ہے امام واسطے نہیں امام دے واسطے حکم اے ہے کہ بس صرف تسا جمعہ شریف ہی پڑھنا ہے ان تو اڈے ذہن دے اندر میری گال کو ماری موٹی اڑی تڑی ہے کوئی نہ جیڑا پینڈ بس مہاد پینڈ شہر دے تریف جی میں پھٹے آلہ خوز سی بھول بھول ہی گیا ضرور یاد رکھتے جی تصویر بھی یاد کر رہے ہیں بڑے ہی ضروری اللہ پے نے سمجھ آئے اللہ تعالی کرو میمانے دیجنے پنڈا کرو اگر شروع ہو گیا بند ہنفیا دا مسئلہ کیا ہے مور سنو میں تھوڑا جہا رخ بدلنا ایک بار ہنفیاں دا مسئلہ پکا لو ہنفیاں دا مسئلہ کی ہنفیاں دا مسئلہ یہ ہے کہ پھر جمعہ نہیں بس ہے شہر ہے اتے بس جمعہ ہے سمجھ کہ کوئی نہیں اگر وہ کوئی ایجا علاقہ ہے بعض امامہ کے نزید کو شہر بنتا ہے بعد نزید کو شہر نہیں بنتا تو اتے ہونا بالکل ضرور ہونا مگر ہے یہ خاصا عوام بندے جب شہری مسائل بخوبی تفصیل واقف نہیں ہے کہ بس کسی شہر بن گیا اتنے جمعہ پڑھنا اتہرج آئی کہ کوئی بے ساتھ شہر ہے نا شہر جماعت پنڈا تو ویسے جماعت ہی بالکل سیرے جماعت ہوئے گی مگر خبردار جو بھی ہے جمعے تو رہ گیا شہر حکم ہے جتھے جمع جتھے نہیں ہو گیا جماعت اپ پہ لیا ہوں تو پڑھنی زور خبردار اتنے ز نکامت نہ ہی جماعت بالکل کوئی اجازت نہیں مسل وے ہو مگر دوسرے آئی ماہ جدر بھی, بھی جمع ہو جائے ہوئے پنڈ ایک بالکل دو تر آئے گھر میں بیان کر لے جمع اتھے جمع ہو جائے گا ہنفیا نزدیک مگر گل جی رکھو اصول ہے کہ کسی مجبوری دے طور تے ایک امام تو دوسرے امام دے قول دی طرف رجوع کرنا جائز جنیا مجبوری بن جائے امام, دو دوسرے امام دے قول دی طرف بندہ پھر ہے تو سونے ہوں جس وقت ضرورت ہی دینی کہ لوگ جمعہ شروع نہیں کرتے پنڈ تھا شروع نہیں کرتے یا تو بابیاں کی مسیتوں جان گے یہ اکا بالکل سرف پڑھن یہ نیت چی چلو یار چار کٹے ہو جان گے مسلے سکھاو گے رسول بدمزما لہذا ایس گل کے پیشے نظر اے دا دا بس مسئلہ یہی ہے کہ چاہے شہر نے چاہے پنڈ نے حکم بس صرف جمے دے گا زہر ضرورت اس جی ہوں پنڈا بھی یہ ہے پنڈ نے پڑھ رہے ماں بھی خواص پڑھ تے مگر ہیں بٹھی ہوئے گا. ہر اندر شریف ہجرا شریف نو کوئی بھی پنڈ شمار نہیں کردہ تھو شمار نہیں پورے شہر شمار کیا جائے سمجھ آئیے کہ نہیں آئے اویلا جمے اپنی تفصیل شریف زہر نہیں پڑھنی بلکہ جمع شریف اور زور نہیں پڑھنی دور تہ پڑھنی بلکہ جمعہ شریف دیا سنت پڑھنا ہے ایک. دوسرا کیا <سوس> ہے جمعے واسطے ضروری ہے کہ ہاکم اسلام ہو جمع پڑھان آن ہو سنو دا دا جس علاقے ہاک میں اسلام ہوئے یا پھر انہیں اگ اجازت دیتی ہو پڑھا سک سوال یہ حالات اوی بن گیا اسلام کا بادشت لب دے ہی پونے پریشانی لوگ جنہوں منتخب کر لیا تمہیں پہلی شہر دوسرا کیا ہے پڑھانے والا بادشاہ اور تیسرا سو اور تیسرا کیا ہے فرمایا وقت زور دا ہونا جا جو میرا وقت میں زور دا اس حد تک مثال دو ہو گئی ہے مالج بھی, بھی اگر زور دا وقت ختم ہو گیا جمعے کی چھٹی جمعہ نہیں ہوا سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں جمعہ گا تو ہو زور دقت میں ہی وقت ختم ہوا جمعہ پڑھ رہے آخر تک پہنچ گیا جمعہ ختم سمجھ آئیے یہ نہیں چوتھا کیا ہے چوتھا یاد رکھو واسطے خطبہ بھی ضروری ان ہے کے بیان کرنے. خطبے بہت ضروری چاند چیزاں سمجھنے والی آن. خطبہ ہو گیا چوتھا کیا ہے خطبہ ہو اگر خطبہ نہیں ہوئے نا خطبہ نہیں خطبہ نہیں یاد رکھو تو معاشرے مگر خطبے یاد روک الحمد للہ, انا کہہ دیتا ہے. اللہ اگر شرط خطبہ ہے وہ جمع شریف نماز تو پہلا ہوئے گا نماز تو کیا ہوئے گا پہلا ہوئے گا جناب پتا ہے عید یاد پتا نہیں ہے کہ نہیں عید دن در بڑا پا خطبہ پہلے پڑھنے یا بعد میں پڑھنے محنت لگتا پہلے پڑھنے, لگ پڑھنے؟ کی کرنے جمے شریف ضروری ہے کہ کیا ہو کہ پہلے ہونی اچھا ہو گیا چیو شرط چیو شرط ہے کہ جماعت ہو جمے واسطے یاد رکھو جماعت کا ہونا کیا ہے مسئلہ جین چ رکھ مسئلہ یہ ہے کہ جماعت آم جائیں جائیں جائیں جائیں آخر. پنج وقتی نماز جماعت کرانی ہوئے کنے بندے چاہیے چھ یا سات ایک بندہ کافی ہوں جماعت ہو گئی مگر جمعہ واسطے ضروری ہے کہ ترائے بند، تین� بندے تین بندے امام تو علاوہ کم از کم تین ہو سی ہے امام تو ہٹ کے کن ترائے اگے ستویں جی شرط ہے اتنے آم ہو گئے کوئی رکاوٹ نہ یہ نہ بھی نشیتے نماز برے ہو گیا نہیں جائے تو ہو کھڑا کتنے کڑا کرش مچے گا گے ہے ہے؟ بندہ بندہ ہے انہیں انہیں کے دیان دیتا جو دیتا آپ کو مخصوص شناخت گرنا بھی جما سمجھ نہیں مگر اینا ضرور ہے سنو بیکا رو جائے خبردار بیبیاں روک دے اس نے آم کے خلاف اگر جمع ہو جائے گا اگر رکاوٹ پائی ہے نا مثال کے طور پر نماز ہوگی بند کر دیا ہونے کی سردی ہے کھوڈا مار دوا جمعہ ہونا ہی نہیں ہم اگر اتنی گل ضرور کرتے فرمایا او بندہ جڑا مسلمانوں مسیحت والے جی افراد کٹھے ہوں انہوں نے تکلیف دینا پاو ایسے بندے لو اٹھلے آجائے میں میاں خبردار طور نہیں آسکنا ہے تو یہ بھی ازن عام دے خلاف نہیں باوجود جا آجائے مگر پھر جمعہ ہو جائے گا انہیں گل سمجھ آئیے یہ نہیں ہن ایدھر ویکھو جمعہ دے صحیح انواستے کینیاں شرطہ ہو گیاں سات پہلی شہر ہو دوسرا بادشاہ اسلام دا قاضی اسلام یا فیرون دے طرف اجادت جافتا ہے یا فیر مسلمانہ دے مجموری دے مسلمانہ دے مسلمان منتخ تیسرا کیا کہ تیسرا ادھر کو خطبہ ہوئے زور دا وقت تیسرا خطبہ زور جمعے شریف پل اور شیمہ کیا ہے یعنی کم از کم تین افراد ہے کا مسائل سن چھوڑیا ایک پڑھ لے گا جمع ہی ہوگا مگر فرض رہا نہیں دوسرا کیا ہے دوسرا یہ مریض ناگار کوئی نہیں پنج بکتی معاف نہیں پڑیے نہ بڑھا ہے مگر جمع ہوئے نوکر لوکر جمع فرض ہونے واسطے کیا ہے سب پہلی شہ مقیم دوسری شہ تندرست ہوئے تیسری شہ آزاد ہوئے چوتھی شہر بندہ ہوئے عورمان شریفرایا کہ بیبی بیبی جمل ہی پڑی مگر صورتحال انج ہے ادھر مختار ہے بہار شریعت شریف وغیرہ چلیف ہے مشرق والے پاس مسجد جمعہ شریف ہو رہا ہے اس مشرق ادھر بنے گا یا ادھر بنے گا ادھر بنے گا سارے ادھر ادھر مشرق بنے گا مشرق والے پاس اگر بی بی کر بیتمام کہ امام جماعت کروا آواز ادھر تک پہنچ دی نہیں تو امام تو گھر ہے مشرق پچھلے امام نے جماعت مختلف اقتدار نیت کر جمع پڑھ لینی ہے زور نال بھی بڑا ثواب جمعہ کا ہی مل جائے گا تر گل سمجھ آئی کا کوئی نہ مشرق والے پاسے گھر افتدار پیچھے جمعہ پڑھ لینا نے اللہ تعالی جمعے دری بڑی فضیلت فرما چھوڑے گا جناب آئی اگے کیا ہے نہیں کوئی نہ پھر کوئی رکاوٹ نہ ہو رستے چ دشمن مابو کر لی بارش تھی ہوتی دیا رکاوٹا فرض نہیں ہے جمع فرض ہو سی اس وقت جس وقت ہو گیا سات ہو گئی دے حوالے ایک دو ضروری باتیں سن او میں دے سامنے پیش کرنا گل بکارنا بالکل ٹھلی جی نال اور آواز اور آواز بولو چا سبحان اللہ شامی رحمہ آپ نے تنویر لکھے ہراج جمعے شریف حرام ہر اوش ہے جیڑی جمے کی نماز بچ حرام خطمے حرام ہو جاتی ہے یہ ضروری مسئلہ سی میں کر کے آخرت رکھے کہ ہر وہ کم جا دماغ نہیں کر سکتا جب خطبہ خصوصا جس وقت ادان سوالیتا آئی ہے جناب مسائل چاند ایک بیان کرنا خطبے دے حوالے دوسری ادان آدی حوالے سوال ہوا کہ جدو اذان آ رہی دوسری اذان اوندا جواب دینا چاہی دا یعنی دینا چاہی دوسری اذان دا جواب دینا چاہی ہے یا دیکھو خطیب دے سامنے خطیب کے سامنے جو اذان ہوتی ہے وہ کیڑی ہوندی دوسری ہوندی کو اس کا جواب دینا مقتدییاں نو اوندا جواب دینا دو خطبیاں درمیان جڑا جلسہ جائز ہے یعنی ادان ہے نبی علیہ سلام اسلام کا نام شریف آیا صاف اٹل تو مسئلہ ہے انگے ہاں حضرت جس وقت آزاد آ رہی ہے نبی علیہ السلام نام شریف آیا ہے میں درود شریف پڑھنا سبان عالی تل اور اگوٹھے پر مایا انگوٹے چم سکتے نہیں جی بندہ ہوگوٹے چاہیے سارے کام کیا ہو جاتے سجے کھبے خطبہ پڑی جا ہو سجے تھبے ویخنا بھی حرام ہو جاتا ہے خطبہ پڑی دیا اگر کسی نے پانی کا گٹ پیتا ہے وہ پینا بھی حرام زین سے تو میری گال سمجھ آرہی کہ کوئی نہ بجد دوجی ادان شروع ہو جائے اوہ سوے لے تو سا اکتے زاندہ جواب نہیں دینا اشہاد انہ محمد الرسول اللہ حضور پاک درام نامی اس میں اکرامی آیا ہے فرمایا اوہ سوے لے انگوٹھے نہیں چمنے سمجھ آئی اوہ سوے انگے نماز چ نہیں سکتے اور نائی خطبے ویلے ادان مکی ہے دعا واسطے ہتھ کھڑے کرو جائز دعا سب ہتھ کھڑے کرنے تجا زبان نال بھی دعا کرنا جائز نہیں دے درمیان خطبہ پڑھی جہاں یہ مسئلہ ذہن چ رکھو اگر خطبہ خبرے کر سکتے ہو زبان نما دوری تبجو ہما تنگوش ہو کے پوری تبجو پورے دھیان ویخو تو بغیر نظر چکا کے یہ چیز میں نما دیکھو یہ تو ضروری بی، بی تو آڈ تو آڈ me, میں لفظ کیوں پہ بولنا دسانت ہے دروت پڑنا ہے تیل گھے نہیں چومنے ادان تو بعد دعا ہے ان زبان ہاں خطبہ جدو پریج رہے پوری توجہ نہ کھا سکتے ہو نہ پی سو سجے کبے تبجو نہیں کر سکتے Sure. ہاں جس وقت دو درمیان یاد جی رکھ لوگ دعا زبان anyway. جائز میری گل جناب سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ ادھر بندہ سنتا پڑھ رہا سنتا پڑھ رہا, پڑ رہا جمے دیا خطبہ شروع ہو گیا میں دو کر کے نفل نہ نہ پڑنے گل جناب اور سمجھ آئیے کہ کوئی نہ رکھن سی ایتھے میں کروایت کا وعدہ کیا سنانا خرال بولو نا سبحان اللہ مدری شریف والے گڑی اجدی لمحے اندر جڑی دعا کی جائے مولا اس قبول فرما جیڑی دعا کی جاوے, جاوے, جاوے, جاوے, جاوے رب سونا, سونا دعا قبول فرما لیتا ہے گھڑی سے مبارک اشارہ مبارکہ در اشارہ ہے وہ جی شب قدر دے بارے آیا ہے سارے کسے رات گی پر اشارہ ہے رمضان شریف آخری اشرا تاک اس طریقے نال علماء نے فرمایا گھڑی گیڑی ہے کس اندر جمعہ والا دن ہے اس لمحے دے اندر دعا کرو گے بابلہ دعا قبول فرماگا فرما فرمایا جرو اللہ جمعہ دی نماز فارغ ہون تو پہلو اس دوران یا پورا وقت یا پھر اس گڑی اندر ایک, ایک لمحہ اے جی دعا کرو یا تے پھر اثر تلائے کے شام تک دو حدیث آئیاں نے یا او گھڑی اثر تلائے کے شام تک یہ سویلے دے تربیانوں دیئے یا پھر جدو امام خطبے واسطے کھلوندائے اللہ دی رحمت خصوصی ندولوندائے تاکر کے تاریخ دیا کتابت درنکھے آئے مجاہد اسلام اسلام دا شیر شہنشاہ اسلام سلطان الاسلام حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ آپ حملہ کا وہ جد امام خطبہ جمے کا دے رہا ہو تو اس ویل اللہ دی رحمت کا خصوصی نزول ہو جاتا ہے تو ہے سج نوج رضا اکل بولو نا سبحان اللہ ایک روایت ہو گئی کہ ایک گھڑی ہے وہ ہے کس ویلے یا جے جی دو خطبے واسطے امام کھڑا ہوندا ہے نماز پوری ہون تک اس دے درمیان او گھڑی ہوندی ہے زیادہ تر علماء نے لکھیا ہے کہ امام جے جی دو دو خطبیاں دے درمیان بیٹھدا ہے اس ویلے مولانا دی بارگاہ دے درجنیں دعا بھی کیتی جاوے مولانا قبول فرماوندا یا پھر عصر طلوع کے شام تک دے درمیان کھڑی ہوندی ہے او سجنا رب دی بارگاہ بغیر تو چھوڑے گا ترائے بغیر اجر تو, تو چھوڑ دے بغیر اجر تو چھوڑ دے, تو چھوڑ دے ترائے جمے فرمایا ان مسلمان کی سف تنافقہ لکھ دیا جا میں خاص گل والی اشارہ کرنا ہے حدیث اندر آیا کہر آئے جمے بغیر بغیر عذر تو چھوڑے مومن نہیں منافق ہے ایل ماپڑے پر مسلمان جمے چھٹے بغیر عذر دے فر تو نہیں آخا گے پرلے درجے دا گناہ گار پر پک مناف کافر نہیں آخان گے دے ظاہری کھجور دہری زمانے دال جمعہ ہون، ہر تے خطاب میرے نبی نے کرنا ہے پھر بھی تے کل ابھی میں خدا دی ہوئے تقریر میرے نبی نے کرنی ہو سننے جرا ترائے جمے نہ آئے وہ منافع ہو سکتا موبائل <تصفح> حضور پاک تکریر کر ترائے گزر جان بغیر بیٹھا ہے پتہ لگے خدا دی ہوتے سر ٹور کے دربار اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ